وعلیکم مفتی صاحب میں بات کر رہی تھی کہ ہماری ایک فرینڈ ہے قرآن انہوں نے پاکستانی پنجابی فیصلہ آباد کے اپنے کسی لڑکے سے شادی کی ہے ہم لوگوں نے ملک کروا دی تھی لیکن ابھی شادی کو ایک مہینہ ہی رہا ہے تو اس کے جو ہسبینڈ ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بہت بولتے ہیں مسلمان اچھے نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی شادیاں کیوں کی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جس سے ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ وہ چیز ویری گڈ مسلم تو آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ ان حالات میں صبر کرنا چاہیے اور آپ پلیز ان کے لیے دعا کیجئے گا اور یا ان ان کو کیا کریں السلام علیکم جی سر سے میں سمجھا نہیں کہ کس کے ساتھ شادی کر دی وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے اور کیا مسلمان لڑکی کی شادی کسی غیر مسلم سے کر دی ذرا پلیز دوبارہ تکلیف فرمائیں یعنی لڑکی مسلمان ہے لڑکا بھی نام مسلمان کے یہ باتیں کرتا ہے یا ہے غیر مسلم ذرا پلیز یہ ذرا دھیان کر دیں میں سمجھا نہیں. جی لڑکا بالکل ہمارے جیسے پکے مسلمان گرانے کی تلق رکھتا ہے لیکن امریکہ میں دو تین سال سے آیا ہے اور یہاں سے میڈیا دیکھ دیکھ کے خبریں سن سن کے اس نے غلط مسلمانوں کے خلاف باتیں کر رہا ہے ہیں ہی ویری گڈ مسلم اس بہت اچھی طریق لوگ ہے پنجابی جو بڑکوں کے نیوز وغیرہ سنتے ہیں ان کے دماغ میں کیا باتیں ہیں کہ مسلمانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں بولتے ہیں جو میری بہن ایسا آدمی ہے اس کو تو مسلمان نہیں کہہ سکتے اگر کی اس کے والدین بہت اچھے مسلمان ہیں ان مسلمان نہیں رہ سکتا بلکہ کہیں یعنی عیسائی کے عیسائی لڑکی کے ساتھ اگر کہیں نہ فتوا دیا بھی ہوگا پہلے کتاب لیکن ایسے نام نیاز مسلمان کے ساتھ کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا وہ مرتاد ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر افراد کرتا ہے دائرۂ اسلام سے خارج ہونے کے ساتھ مرتاد ہے اس کا نکاح کسی سے منعقد نہیں ہوتا آپ اس سے اس لڑکی کو لینا نہ کریں گی تب بھی اس کا نکاح جو ہے وہ فاسد ہو گیا ہے اور اگر اس کے گھر میں رہے تو گناہ گار ہو گی تو گناگار گناگار ہوگی اور وہ گناہ کا سواب سب پر لکھا جائے گا جو آقا کرن سے اس طریقے سے ببانگے دوہل ہی یا تو ہے کہ کسی آ یعنی آ کیا نام ہے اس کا کہ کسی طویل سے بات کر رہا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی یا یہ کہ ایسی اگر اعتراض کرتا ہے آقا کریم پر مسلمانوں پر وہ شخص دہرا صحان سے خارج ہے مرتد ہے اس سے اپنی بیٹی کو فوراً الگ کر لینا چاہیے ایسے شخص کے گھر میں اپنی بیٹی کو رکھنا جو ہے وہ قطن حرام ہے